اتنی اچھی سڑک میں خوشی اور حیرت سے اچھل پڑا جان بوجھ کر اچھلنے کی ضرورت کچھ یوں بھی پڑی کہ سڑک میں گڑھے کم تھے اور ہماری جیپ دوڑی چلی جا رہی تھی میں نے اپنے میزبانوں سے بھی پوچھا کہ دریائے سندھ کے قریب ان میدانوں میں اتنی اچھی سڑک کس نے بنائی وہ چپ ہو گئے شاید انہیں معلوم نہ تھا یا پھر اس پر ناز کرنے کی کوئی بات نہ تھی ہم کیٹی بندر جانا چاہتے تھے کسی زمانے میں علاقے کی عام بندرگاہ تھی اور پرانے وقتوں میں دریائے سندھ کی ایک شاخ وہیں سمندر میں گرا کرتی تھی کےٹی بندر میں ہم دن کا سورج ڈوبتے دیکھیں گے میں نے دل ہی دل میں خوش ہونے کا ایک اور بہانہ ڈھونڈ لیا ہم میر پور ساگروں سے گزرے راہ کا بڑا آباد شہر تھا اس کے بعد گھاڑو آیا یہ بھی بڑا قصبہ تھا میں نے اپنے میزبانوں سے کہا دریائے سندھ کا سفر ختم ہونے والا ہے اس علاقے کے کسی پرانے خاندان والوں سے بھی ملوا دیجیے اور یہ فرمائش شاید بالکل صحیح مقام پر کی گئی تھی مجھے بتایا گیا کہ ذرا ہی آگے پیروزانی گھرانے کے کھیت اور باغ ہیں طے پایا کہ انہی کے مہمان خانے میں اتریں گے ان کی مسجد میں نماز پڑھی جائے گی ان کے بزرگوں کی قبروں پر فاتحہ پڑھا جائے گا اور اگر ممکن ہوا تو علاقے کے کچھ گانے والے اکٹھے کیے جائیں گے اگلے ہی لمحے پیروزانیوں کا فارم آ گیا بائیں ہاتھ پر تو دور دور تک میدان تھے جن کے بیچ شکر کے کارخانے کی اونچی سی عمارت کھڑی تھی اور دہنے ہاتھ پر کچھ عمارتیں تھیں پھلوں کے باغ اور سبزیوں کے کھیت تھے نالیوں میں تازہ پانی بہ رہا تھا اور قریب کہیں سمندر تھا جس کی ہوا پھلوں سے لدی شاخوں کو چھو کر آئی تو نالیوں پر جھک کر منہ ہونے کا جیسا لطف اس شام آیا کبھی نہ آیا تھا ذرا ہی دیر بعد پیروزانی گھر آنے سے باتیں شروع ہو گئیں ان کے بزرگ نے اپنا اور اپنے خاندان کا تعارف کرایا میرا نام محمد یوسف فیروزانی کہتے ہیں بلوچ ہمارا اصل راش گاہ ہیں بزرگوں سے تقریباً سمجھو تو میرے جو نالج میں آ تو ایک صدی تو گزر چکی ہے بعد میں پہلے تو جتنے جی آئے بزرگ ان کے تو پتہ ان کو آپ یہاں کیا کہتے ہیں اور زمینداری جی. خاص طور ہمارا یہی پیشہ ہے بزرگوں سے لے کر آج اور زمینداری تو اس علاقے کے زیادہ تر باشندوں کا پیشہ ہے محمد یوسف صاحب کے بعد میں خاندان کے ایک جوان سے مخاطب ہوا ان کا نام واحد بخش تھا ذہین ہونہار اور معاملہ فہم میں نے واحد بخش سے پوچھا کہ اس علاقے میں آپ کی برادری کتنی بڑی ہے ہماری برادری جہاں تک صرف پروزانی فیملی ہے تو وہ تو بہت چھوٹی سی ہے مگر جہاں تک کلمتی بلوچ قوم جو ہے اس کا تعلق ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ہمارے علاقے میں تو ففٹی ہوگی جہاں تک میرا اندازہ ہے ہمارے ڈسٹرکٹ ٹھٹا میں تو ون فورتھ ہوگی پوری ڈسٹرکٹ میں میں اس علاقے میں جتنے کسانوں اور محنت کشوں سے ملا زیادہ تر اپنے آپ کو کلمتی بلوچ کہتے تھے سب کہتے تھے کہ انہوں نے سو برس پہلے بلوچستان سے آ کر یہ علاقہ آباد کیا تھا میں نے نقشے میں دیکھا جنوب مغربی بلوچستان میں کلمتی علاقہ نظر آیا کیچ کا علاقہ بھی وہیں دکھائی دیا جس کا شہزادہ پنوں یہیں اسی علاقے میں آیا تھا اور دریا میں نہیں عشق میں ڈوبا تھا اب میں نے محمد یوسف صاحب سے پوچھا کہ یہ لوگ جو اس علاقے میں آباد ہیں اپنی روزی کے لیے کیا کرتے ہیں یہاں پہ ایک تو لوگ یہاں آبادگاری پہ گزارا کرتے ہیں زمین زمین پہ آبادی کر کے دوسرے یہ مچھلی پہ بھی گزارا ہوتا ہے دوسری کھلی مزدوری جس کے مزدوری کہتے ہیں یا زمین پہ یا کسی روڈز پہ یا کسی اور کوئی جیسے مزدوری ہوتی ہے اس میں مزدوری کر کے اپنا گزارا کرتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگوں کو یہاں توجہ ایک زمینداری کاشتکاری پہ اور مچھلی پہ مچھلی دریائے سندھ کا یہ ڈیلٹا ہے مچھلی پکڑنے کا کاروبار تو یہاں بہت بڑا ہونا چاہیے ہے ایسا ہاں لیکن راجوال ابھی قدرت نئے مچھلی میں کمی ہو گئی ہے یا تو یہ پہلے جیسے سسٹم تھا دو مہینے کے لیے پابندی ہوتی تھی تو بیج بڑھے نسل بڑھے ابھی وہ دو مہینے کی پابندی بھی ختم کر دیا تو دوسری بات یہ ہے کہ آستے آستے لوگوں میں جیسے وہ تجربہ آدمی کو سکھاتا ہے تو تجربے سے جال ایسے ایسے نکالے ہیں آج کل مچھلی چھوٹی سے بڑی تک جو ہے وہ پکڑتی رہتی ہے تو میرے سمجھ میں تو وہ جو نسل بڑھتا ہے نا وہ کم ہو رہا ہے اس لیے ابھی کاروبار میں تھوڑی کمی ہو گئی ہے بحر عرب کے اس علاقے میں اتنی اچھی مچھلی اور اتنا عمدہ جھینگا ہوتا ہے کہ میں نے تو یہ سنا ہے کہ روس اور جاپان تک سے ٹرولر یہاں آتے ہیں رڈار کی مدد سے مچھلیوں کے غول ڈھونڈ کر اور جدید آلات سے انہیں سڑک کر اپنے جہاز بھر بھر کر لے جاتے ہیں دنیا نے بہت ترقی کر لی ہے ٹھٹا کے اس علاقے کی واحد ترقی مجھے اس شوگر مل میں نظر آئی جو میدانوں کے بیچ مینار کی طرح لیکن کچھ خاموش خاموش سا کھڑا تھا میں نے واحد بخش پیروزانی سے پوچھا کہ آپ کے علاقے میں صنعتی ترقی ہوئی ہے صنعتی ترقی سوائے اس شوگر مل کے جو تین سال پہلے یہاں لگی ہے جو مطلب کوئی بھی سیزن اپنا فل نہیں چلتی ہے कुछ इनका अपना बिजली का प्रॉब्लम था जो उनको मुहैया नहीं थी और अभी भी वहाँ बिजली लगी नहीं है मगर यह ग्रिड स्टेशन स्टार्ट हो गया इस, इस पे कुछ वो उम्मीद बन दी है चलो अब रेगुलर यह भी चलेगी और दूसरा यह है कि जो मिल वालों की तरफ से फेसिलिटीज होनी चाहिए एग्रीकल्चरस्ट को जिसपे वो कुछ गन्ने की काश्त बढ़ाएँ تو وہ ابھی تک کوئی صحیح انہوں نے ایسی فیسلٹی نہ دی ہے نہ کوئی رہنمائی کی ہے جس پہ آگے وہ ہم لوگ گنا لگائیں یا اس پہ کچھ سوچیں تو ابھی تک مل والوں کی طرف سے نہ کوئی ہماری حکومت کی طرف سے صحیح بات ہے اس علاقے میں کوئی ایگریکلچر کے متعلق ایسی رہنمائی ہوئی ہے جس میں کوئی آدمی اس پہ راستے پہ چل کے کچھ آگے بڑھے بس جس کو جو اپنے سمجھ کے مطابق اچھا لگتا ہے وہ اگاتا ہے اس کو کہتے ہیں تفری اسے منصوبہ بندی کا فقدان بھی کہتے ہیں سارا معاملہ غریب کسانوں کی سوجھ بوچ پر چھوڑ دیا جائے تو پھر منڈی کے دلالوں کے سوا سب کا خسارا ہے اب میں نے محمد یوسف صاحب سے پوچھا کہ آخر یہ کیسی زمین ہے کاشتکاروں کو فصلیں اگانے میں کتنی مدد ملتی ہے شکر کا یہ کارخانہ لگنے سے یہاں کوئی فرق پڑا ہے یا نہیں زراعت پہ ابھی اتنا خاص فرق نہیں پڑا ہے اس لیے کہ ہمارا پہلے شروع سے یہ ایک تو ملک غیر آباد تھا جیسے نہریں آئی تو شروع میں گورنمنٹ نے یہ جو سم نالیاں وغیرہ ڈینج وغیرہ تھا ان کا انتظام نہیں تھا اس وجہ سے ہمارے زمینیں جو تھا وہ سم اور کور ہو گئے تھے ابھی سمیں نالیاں بھی نکلی ہوئی ہیں کچھ نکاسی بھی ہو رہی ہیں زمینیں تو اس میں لوگ ایسے بھی بیچارے ہیں جس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنی زمین کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اس کو محنت کر کے تیار کریں تو جو شوگر والے ہیں وہ بھی تاون پورا سے نہیں کرتے ہیں آبادگاروں سے اس وجہ سے ابھی آبادی بھی تھوڑی پیچھے کم ہے اور دام میں بھی کچھ فرق ہے غزل سال جو دام دیا تھا ابھی اس میں بھی کار دیا اور چینی میں تو سنا ہے ابھی دام بڑا بھی دیا ہے واپاریوں نے اور زمینداروں کو آبادگاروں کو دام کم مل رہا ہے گنے میں اس لیے شاید لوگوں کے کچھ آمدنی کم ہوئی ہے تو بجائے گنے کے اور دوسرے کسی فصل کے پیچھے دوڑ رہے ہیں بیچارے کاشتکار مگر حکومت ان کی مدد تو کرتی ہوگی انہیں مشورے تعاون اور قرضے تو ملتے ہوں گے حکومت کی کچھ اسکیمیں بھی ہوں گی آپ کیا کہتے ہیں واحد وقت صاحب وہ اسکیمیں تو حکومت کی بہت ہیں مگر ان مالی اسکیموں سے مدد لینے کے لیے جائیں تو کچھ ہمارے گورنمنٹ کی اتنی پیچیدہ پالیسیاں جو لینے کے لیے آدمی لون جائے ایک بات ہے کہ اگر میں ایک صرف ایک لاکھ روپے کا لون سینکشن کرانے کے لیے جاتا ہوں تو مجھے اتنے چکر کارنے پڑتے ہیں کہ اس میں سے پچیس ہزار تو میرے چکروں میں ہی خرچ ہو جاتے ہیں تو یہ سوچتا ہوں کہ پچیس ہزار تو ایسے ہی کم ہو گئے باقی پچہتر ہزار مجھے اتنے دن بعد ملتے ہیں اس بھاگ دوڑ کے پیچھے جو اتنے دن میں میرا باقی رہا سا پیچھے کا جو آبادی ہے یا کام ہے وہ اور خراب ہو جاتا ہے لہذا پھر کوئی بھی آدمی مجبور ہو کے کوئی جاتا ہوگا یا کوئی ایسا پاورفل ہوتا ہوگا جس کو ٹیلیفون پہ لون سینکشن ہو جاتا ہوگا وہ لے سکتا ہے باقی ہمارے جیسا آد آدم، آدمی جو ہے وہ اس کے لیے بڑی دشواری ہوتی ہے لینے کے لیے. دشواری تو خیر کسانوں کا مقدر ہے یہ بات سن کر مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی سندھ کے دریاٹا کا یہ علاقہ کراچی جیسے عظیم شہر اور بڑی منڈی سے لگا ہوا ہے اس علاقے کی دولت یہاں بھی پہنچتی ہوگی منافع کی شکل میں کاشتکاروں زمینداروں کو خوشحالی نصیب ہوتی ہوگی آپ کا کیا خیال ہے محمد یوسف پیروزانی صاحب ہاں وہ تو آپ کا کہنا درست ہے شہر بھی ہماری مارکیٹ بھی اچھی ہے اور نزدیک بھی ہے لیکن راسولا اس میں ہمارا جو مال جاتا ہے تو اس میں ہمارے سے دو تین سمجھو تقریباً اور بھی پارٹنر بن جاتے ہیں جیسے سمجھو ایجنٹ کمیشن ہے اور دوسرے جو واپاری ہے ہول سیلر ہیں ریٹیل ہیں تو وہ ہمارے منافع میں وہ سب باہ وار ہو جاتے ہیں دوسری بات یہ ہم چاہ خوشی سے شو کر کے زیادہ جو بھی فصل اگالتے ہیں تو ایسا کوئی انتظام نہیں ہے جیسے ہمارے وہ فصل ہم کو صحیح جیسے ہم سنتے ہیں جیسے لندن میں یا اور کسی علاقے میں ان کا جو ریٹ یا وہ فقص ہوتا ہے تو ادھر سمجھو جو ہمارا کیلا ہے صحیح ہو گیا اچھا بھی ہو گیا اور مارکیٹ میں زیادہ آئے تو ہمارا اس میں بازار دام جو ہے ٹوٹ جاتا ہے تو خرچہ زیادہ ہوتا ہے دام کم ملتا ہے تو اس میں بھی ہم کو نقصان پہنچتا ہے یہاں ٹماٹر ہے تو زیادہ ہو جاتا ہے تو ان کی مانگ کم ہو جاتی ہے اس لیے ہم ان کو پھر اپنے جانور کو کھلاتے ہیں یا ویسے زمین میں چھوڑ دیتے ہیں خراب ہو جاتا ہے اس لیے ہم کو نقصان بھی پڑ جاتا ہے محروم معاشرے میں پیداوار کے یوں ضائع ہو جانے کا تصور اس شام بھیانک خواب جیسا لگا اچھا یہ تو ہوئی زراعت کی بات اب یہ بتائیے کہ اس علاقے میں تعلیم اور صحت کا کیا حال ہے اسپتال کیسے ہیں اسکول کیسے ہیں محمد یوسف صاحب صحیح دراصل یہاں جو صحت کا سوال ہے تو ہمارے یہاں گورنمنٹ نے اچھے کچھ ہم کو ہیلپ کیا ہے ہاسپیٹل وغیرہ بھی بنا کے دی ہے لیکن ابھی ہماری جو لائٹیں وغیرہ کی کمی کی وجہ سے جتنے ہم کو جیسے ہمارے ایک باغان میں ہیلتھ سینٹر بنا ہوا ہے نزدیک ہمارے کو ہے اس لیے میں ان کا نام لیتا ہوں تو ابھی تک اس میں کوئی لائٹ نہیں آئی ہے بجلی نہیں آئی ہے جتنے گورنمنٹ نے ہم کو ایکسرے پلان وغیرہ یا اور کچھ مشینری بھیجی ہے وہ ویسے فالتو پڑی ہوئی ہے اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں لوگوں کو ابھی ذاتی زیادہ فائدہ نہیں پہنچا ہے اگر وہ ہو گیا تو پھر فائدہ ہوگا باقی رہے تعلیم کا سوال ہے تو آج کل تو یہ ہنگامہ ہوا اس سے میرے خیال میں ابھی تعلیم پہلے والی ابھی نہیں رہی ہے آپ کے اسکول وغیرہ کافی ہیں آ, اسکول ہے تو ہر گاؤں میں تقریباً ہے لیکن ہمارے خود گاؤں میں بھی اسکول ہے لیکن اللہ کے فضل جیسے منظور ہوئی ہے ادھوری سے برابر بنی نہیں ہے تراسی سے ابھی یہ انانوے ہو چکا ہے ابھی گرنے والی ہم بچے بھی ڈر سے ان کے اندر بٹھا کے نہیں پڑھاتے ستر اسی بچے پڑھتے ہیں لیکن وہ بھی ہم اپنی جگی اپنے کوٹھی بنا کے اس میں بچے پڑھاتے ہیں ہمیں تو بول تو دیا ہے جو بھی ذمہ دار آفیسر ہی ہیں یا وہ جو ذمہ دار آدمی ہیں ان کو لیکن ابھی ان پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے سارا مسئلہ توجہ کا ہے وہ نہیں دی جائے گی تو احساس محرومی کی جڑیں ان زرخیز زمینوں میں اترتی جائیں گی واحد بخش صاحب آپ بتائیے آپ کیا سمجھتے ہیں ان زمینوں کا یہ علاقہ غریب ہے مفلس ہے یا آپ اسے پسماندہ کہیں گے بلکہ بہت پسماندہ کہیں گے ایک پسماندہ ہوتا ہے یہ کچھ زیادہ ہی پسماندہ ہے کیونکہ کراچی جو مطلب دل کہا جاتا ہے پاکستان کا اس سے نزدیک ترین بھی یہی ہے علاقہ ہمارا اور ایک لحاظ سے سندھ کا وہ بہت قدیم بندر بھی ہے یہ مگر اس اس علاقے کی یہ بدقسمتی ہے کہ یہاں آپ جو دو تین تحصیل ہیں ان میں صرف یہ ایک پکی سڑک بنی ہوئی ہے جو بھی دبئی کے رولر کے طرف سے ڈونیٹ کی گئی تھی کس کی طرف سے میں چوکا یہ اتنی عمدہ سڑک دبئی کے شیخ کی طرف سے بنا کر دی گئی ہے کیا جی ہاں ان کو بھٹو صاحب نے یہاں زمین دی تھی اس کے لیے آنے جانے کے لیے یا ان کا اسٹاف اس کے لیے پھر انہوں نے سڑکیں بنا یہ ایک ہی سڑک بنائی ہے جو صرف ان کے فارم پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے اور وہ بھی اب تو اس خستہ حالت میں ہو گئی ہے کہ اگر ذرا سی بارش ہو جائے تو اتنی تکلیف ہو جاتی ہے کہ اس پکی سڑک پہ بھی آپ گاڑی میں نہیں چل سکتے اور سنا یہ ہے کہ اب یہ گورنمنٹ کو ہینڈ اوور کر دیا انہوں نے کہ اب آپ اسے سنبھالیں مگر اس طرح ابھی تک کوئی ایسی توجہ نہیں دی گئی ہے کہ صرف جو کسی نے ہمیں ایک سمجھیں ترس کھا کے بنا دیا اب اس چیز کو سنبھال کے ہم پھر اس کو درست کریں کہ کچھ وقت یہ چلے اگر اس کنڈیشن میں یہ رہی تو یہ بھی ختم ہو جائے گی توجہ نہیں دی گئی توجہ نہیں دی گئی یہ جملہ بار بار سننے میں آیا جس سڑک کو دیکھ کر میں خوشی سے اچھل پڑا تھا اس کے مستقبل کی طرف سے اس مایوسی کا سبب بھی وہی تھا توجہ نہیں دی گئی ہاں ایک بات ایسی ضرور ہے جو خوشی کا سبب بنی اس روز محمد یوسف پیروزانی صاحب سے باتیں ہو رہی تھیں کہ دریائے سندھ کے اس آخری پڑاؤ پر چوری ڈاکہ مار پیٹ قتل و گری اور تشدد کا کیا حال ہے اسی دوران گاؤں کے گانے والے اپنے باجے لے کر آ گئے تھے اور اپنی محفل آراستہ کر رہے تھے میں نے اپنی کرسی محمد یوسف صاحب کے اور قریب کر لی اور پوچھا کہ اتنے الگ تھلگ علاقے میں چوریاں ہوتی ہیں ڈاکے پڑتے ہیں ہمارے یہاں اللہ کے فضل جیسے ڈاکا سے یا چوری یا وہ ایسے کوئی دہشت گرد کچھ بھی نہیں ہے سکون ہے آرام ہے جو بھی لوگ ہیں سیدھے سادھے ہیں ان کو برابر ابھی اتنی ہے وہ اپنے کھانے کے لیے بھی پورا نہیں ہے وہ اپنے مزدوری اور گزارے میں پورا ہے باقی ہمارا جو یہ علاقہ اللہ کے فضل ہے. ادھر تو امید اللہ کے ذات میں ہے. وہ چوری بھی نہیں ہے ہمارے علاقے میں ایسا کوئی جھگڑا یا گامہ یا کوئی سیاسی چکر ہے ہمارے یہاں علاقے میں نہیں کیا اس کی وجہ غریبی نہیں اس کی وجہ یہ غریبی بھی ہے یہاں لوگ بھی یہاں جو ہیں وہ سادگی سے وقت گزارتے ہیں اس وجہ سے وہ اپنے سادگی اور تعلقات جیسے ہیں تو سب آپس میں جیسے رشتے داری ہوتی ہے ہر قوم کے آپس میں یہ نہیں سمجھتے کہ ہم فلانا ہیں یا ہم فلانا ہیں ہم بلوچ ہیں یا ہم سندھی ہیں ہم سب یا اپنے مسلمان ہیں بھائی ہیں ہمارے یہاں کٹھے ساتھ میں ساتھ پنجابیوں کی زمین ہے مہاجروں کی بھی زمینیں ہیں وہ سندھیوں کی بھی ہے بلوچوں کی بھی ہے پٹھانوں کی بھی ہے لیکن ہم اللہ کے فضل سب آپس میں بھائی بھائی ہو okay, کے رہتا ہوں اور آپس میں شادی کمی میں بھی شریک ہوتے رہتے ہیں ہمارے علاقے میں یہ ہنگامہ جھگڑا بازی نہیں اے Handa, e ye ha dil da ye ha kude hakna ye ha